وما یصمیل عامہ وبصیر اور دیکھو دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے ولا ظلمات ول اسی طرح اندھیرے اور روشنی یہ برابر تو نہیں ہو سکتے و لذل اسی طریقے سے سایہ اور لوں یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وما یسویل احیا ولن اسی طریقے سے زندہ اور جو مردہ ہیں وہ برابر نہیں یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگ حقیقت اعتبار سے مردہ ہیں ان کی اندر کا انسان ان کا جو ہے وہ مر چکا ہے یہ بات سمجھ لیجئے یہاں مردے سے مراد وہ مردے نہیں جو قبر میں دفن ہیں بلکہ وہ مردے جو چلتے پھرتے ہیں زمین کے اوپر اور وہ در حقیقت مقبرے ہیں چلتے پھرتے یا تعزیے ہیں چلتے پھرتے کہ ان کی اصل انسانیت جو ہے ان کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے وہائی سب لہیا وال جو زندہ ہیں جن کے دل زندہ ہے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی تو عبادت ہے تیرے مہینے سے اگر دل مر گیا مطلب یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے وہ سزک سزک دم توڑ گئی تو پھر اب چل رہا ہے ایک حیوان چل رہا ہے حیوان ابو جہل ہے جو چل رہا ہے انسان ابو جہل تو کبھی کبھ چکا دفن ہو چکا ان اللہ یسمعو من یشا اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے وما انتا بمسمعی من منفی القبور اور نبی آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں کے اندر ہیں اور قبروں میں سیام مراد وہ انسان جو در حقیقت چلتے پھرتے مقبرے ہیں ان انتا اللہ نذیر نہیں ہے آپ مگر خبردار کرنے والے انسل کا بالحق بشیر و نظیر آپ کو اے نبی حق کے ساتھ بشیر و نظیر بنا کر من اور کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں ہم نے کوئی نبی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو وہی زموں کا فقت کر زب الم قبل پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے جات ہوں رسول ہم ان کے پاس آئے ان رسول واضح تعلیمات اور وہ اور صحیح سے لے کر وبل کتاب المیر اور روشن کتاب لے کر تورات دی اور انجیل یہ کتابیں ہیں کتاب ہے فق فکان پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا تو دیکھ لو کیسی رہی میری سزا الم کرانے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فاخلجنا بہت سمراتل پھر ہم نے سمراتین پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل اور میوے نکال دیے زمین سے مختلف جن کے رنگ جو ہیں بڑے ایک دوسرے سے مختلف ہیں ومن الجمال اسی طرح پہاڑوں میں بھی تم دیکھتے ہو جدا جد دھاریاں ہیں یہ دھاریاں خاص طور پر کاغان جاتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں کہ ایک پہاڑ ہے اس میں دھاریاں پڑی ہوئی ہیں یعنی کوئی ایک اسٹریٹم ہے لال رنگ کا معلوم ہوتا ہے اس کے بعد کوئی اور چٹان ہے بالکل تختی کی طرح کی وہ کسی اور رنگ کی ہے تو اسی کی طرف دقت ہو رہا ہے پرمنل جمال جدہ بیج ال سفید بحمر مختلف اللوان ان کے بھی رنگ مختلف ہیں بغرابی و سود اور بعض اتنے کالے کے جیسے قبل کا کالے ہوتے ہیں اتنے سیاہ رنگ کے پہاڑ و من النا سے وداب ولا میں مختلف اللوانوں کا ذالب اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی اور حیوانات میں بھی اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں اور چوپاوں میں بھی مختلف رنگ و روگن موجود ہیں کزال اسی طرح علما یکش اللہ بن بادما یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو اس کے اہل علم لوگوں کے دلوں ہی کے اندر ہوتی ہے یعنی جتنا انسان میں اگر یوں سمجھیے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے تو جتنا علم اس کا بڑھتا جائے گا وہ کائنات کا مطالعہ بڑھتا جائے گا زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی حیوانات کے بارے میں یا جو نباتات کے بارے میں تو اس کے اندر خشیت خدا بڑھتی جنی جائے گی لیکن وہ ابتدائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں پھر آنکھیں بند ہیں پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ کے ساتھ نہ معلوم کہاں سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اتنے لاکھ لائٹ ایئرز کے فاصلے پر لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں اس لیے البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو تو پھر اس سے اللہ کی عزمت مزید منکشف ہو رہی ہے اللہ کی کمریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے اللہ کی سمنائی کا اللہ کی قدرت کا اللہ کے علم کا اللہ کی حکمت کا ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ان میں خشیت خدا بڑھتی چلی جاتی ہے ان اللہ اور جد الغفور یقینا اللہ تعالی زبردست ہے اور بخشنے والا ہے ان اللہ یتنون کتاب اللہ وقاب و صلاح و انفاق کو بھی مال رکھنا لن تبور یقینا وہ لوگ کہ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سلر والانیتن خا خفیہ طور پر اور خا الانیہ یرجونا تجارت یہ وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کے امیدوار ہیں لن تبور جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا یہ تجارت ہے تجارت جیسا کہ سورہ سب میں ہم دیکھیں گے یاد الم تجارت ان تنجی کو پہلے ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے یہ بھی تجارت ہے تجارت میں آدمی کچھ مال ہے کچھ پونجی ہے کچھ اس کا سرمایہ ہے کیپیٹل ہے کچھ محنت ہے دو چیزیں لگتی ہیں تو نفع ہوتا ہے تجارت میں اسی طریقے سے یہی مال اور جان کھپاؤ اللہ کے لیے جہاد میں تو تمہیں نفع اتنا بڑا ملے گا کہ عذاب علیم سے چھٹکارا مل جائے قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو عام لوگ اس وجہ میں بھی آ جائیں اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کے دل اور جان جنت کے احواز انفسم اللہ, اللہ تو یہاں بھی وہی لفظ تجارت اللہ جلنا بن ہوں و عزیز احموم فلدی تاکہ اللہ تعالیٰ بھرپور ان کو ان کے پورے اجر جو ہے وہ تو پورے پورے دے دے اور پھر مزید اضافہ کرے اس میں اپنے فضل سے ان اللہ غفور الشکور یقین اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے بخشنے والا اور جو غلطی ہو جائے اس کو معافر معانے والا اور جو کوئی اللہ کی راہ میں کچھ نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی بہت قدر کرنے والا ولدی اور کتاب اور اے نبی جو چیز ہم نے آپ پر اب بھیجی ہے اور وہی ہے کتاب میں سے ہو الحق کو مصد کر لے مابنا وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے ان اللہ بعب ہی الخبیر المسید یقینا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے سم اور کتاب اللبیفینا پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتاب کا جن کو ہم چن لیتے ہیں یہ جو لفظ آیا تھا حوج تباہ سورہ حج کی آخری آیت میں حقہ جہادی حوج کبا کم اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چن لیا ہے پسند کر لیا ہے اب جو بھی کسی نبی کی امت ہے وہ اس اعتبار سے مجتبا ہے مصطفیٰ ہے یہاں پہ وہ لفظ مصطفیٰ بھی آ گیا. میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا یہ دو دو الفاظ جو ہیں بہت قریب المفوم ہیں اجتبا اور اجتفا اور ان میں فرق کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا ٹو سلیکٹ اینڈ ٹو چوز چوز میں چوائس ہوتا ہے کسی آدمی کا اپنا ذوق ہے میرا چوائس ہے اور سلیکشن میں کوئی مقصد ہوتا ہے سلیکشن فار سم تھنگ اینڈ چوائس آؤٹ آف سم تھنگ تو اس طریقے سے یہ دونوں الفاظ جو ہے اجتباء جو ہے وہ در حقیقت سلیکشن ہے اور استفا پسندیدگی چن لینا اور یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے بھی محمد مصطفی احمد مشتبہ اور امت کے لیے بھی وہاں آیا تھا وہ ای اجتباق یہاں لفظ استعفیٰ آ گیا پھر ہم اس کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا ہوتا ہے من نے باد اپنے بندوں میں سے لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے ان میں سے کچھ ہوتے ہیں اپنے نف پر ظلم کرنے والے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے صور شورہ, شورہ میں بھی آئے گا وین نظیر عب سب کتاب اب بازی رفی شک کی بہت سے لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے انبیاء کے بعد وہ ان کے بارے میں شکو کو شبات میں ہو جاتے ہیں وہ من کچھ ہوتے ہیں درمیانی راہ پر چلنے والے کچھ نیکی کچھ بدی کچھ بھلائی بھی اچھائی بھی وہ منہم سابق ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلائیوں میں نیکی میں اچھے اعمال میں دین کی خدمت میں دین کی دعوت میں اور اس کتاب کا حق ادا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں بے اصل ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ذال کا حول فضل کبیر یہ بہت بڑی فضیلت ہے جناتو آدمی یا خلون آپ ان کے لیے تو وہ باغات ہوں گے ریزیڈینشل گارڈنز رہنے والے اس میں داخل ہوں گے یو حلفی المن ضاب انہیں پہنائے جائیں گے اس میں کندن سونے کے اور بوتی وہ لباس فیحا ان کا لباس جو ہے اس میں ہوگا ریشم کا یہ الفاظ جو کہ تم صرح حج میں بھی آ چکے ہیں وقار الحمد للہ اب یہ معاملہ کن کا ہے صابق بالخیرات کا کچھ لوگ اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ وہ سارے جو بھی ہوتے ہیں امت کے اندر چاہے وہ ظالم الفسے ہوئے ہوں اور چاہے منہ مقتصد ہوں ان سب کے لیے یہ ساری خوش خوشخبریاں ہیں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں بغیر کوئی محنت کیے کوشش کیے قربانی دی ہمیں اونچے مقامات مل جائیں تو وہ تعبیر کرتے ہیں کچھ لوگ حقیقت میں یہ سارا معاملہ ہے سابق و بالخیرات کا آخری کیٹیگری کا وقال الحمد اللہ اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے کل تعریف اس اللہ کی ہے کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ان نرمبنا لغفور شکور یقیناً ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے اللہ دارالمقامت فلدی جس نے ہمیں یہاں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا یعنی اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کی نعمت ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اور حمد لہذا وما لحاظہ ماں کنالی ان حدا اللہ کوئی تعریف اجلا کی کل شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہم ہرگل نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا وہی بات یہاں ہے وقال الحمد للہ ازب ان ربنا نرم بنا لغفور شکور اللہ دار المقامت جس نے ہمیں اس آباد والے گھر میں راہ اتارا اپنے فضل سے لا یمت فِيهَا یہاں کہ ہمیں یہاں نہ تو اب کوئی مشقت جھیلنی پڑے گی تو لا یمت فِيهَا لُغُوب نہ ہمیں یہاں کوئی تکان تاری ہوگی ولزین کفر لارو جہنم اس کے برف جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہوگی آگ جہنم کی لا نہ تو ان کو موت آئے گی نہ تو ان کا معاملہ ان کا قصہ چکایا جائے گا کہ وہ مر جائے موت تو اس وقت جو ہے ان کی بہت بڑی خواہش ہوگی وہ گے موت کو مع نہ ہی اس کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی کا نزیک اللہ کفور اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں ہر ناشکرے کو وہ ہوں گے فی اور وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے دہاریں گے شور مچائیں گے فیحا ربنا اخرجنا صالح پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے ہم نیک عمل کریں گے غیر النزیک اللہ نامل وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں اب علم کو مائی ازک کرو فیح کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی دنیا میں کہ اس عمر میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اس میں کیا یعنی جنت میں ہم نے داخل کیا ہے کیا انہوں نے وہی اسی دنیا میں دنیا کے ان غیب کے پردوں میں رہتے ہوئے کیا انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا اپنی آکمت کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی اب المن عامر کو ماق کر رفیع ہے وہ عمر تمہیں بھی دی گئی تھی جس میں جو بھی جس نے بھی سبق حاصل کیا اور ہدایت حاصل کی اسی عمر میں انہوں نے بھی کی تھی وہ جا نذیر تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ تھا تھا فضوق فمال امن نصیر تو اب چکو مزہ عذاب کا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے یقینا اللہ ہی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا ان نہ بذات المذات سدور یقیناً وہ سینوں کے حالات سینوں کی باتوں میں سے بھی واقف ہے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں دلوں کے اندر حوالیج عالق ام خلائف افی اللہ وہی ہے جس نے تمہیں قائم مقام بنایا جانشین بنایا زمین میں فمن کفر اف عالے تو جس کسی نے ناشکری کی اب اس کا وبال اسی پر آئے گا بلا یزید القافری قفر حم ان رب املامکتا اور ان کافروں کا جو کفر ہے وہ نہیں اضافہ کرے گا ان کے لیے ان کے رب کے پاس مگر بے زاری اور غصہ اللہ کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا اللہ کی بیزاری بڑھتی چلی جائے گی بلا یزید القافر کہروں خسارا اور ان کافروں کو ان کا کفر نہیں بڑھائے گا مگر خسارے میں ان کا گھاٹا ان کی تباہی بڑھتی چلی جائے گی تو لا رہا تم الزین املا کہیے ان سے کہ ذرا غور کرو وہ جو تمہارے شریک ہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ارونی مانا خلا کف ذرا دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں ام لہم شلکل یا ان کا کچھ سازا ہے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی شرک ہے شادہ ہے آسمانوں میں اب آتے کتابا فہم کہوں اعلیٰ بین اطمین ہو کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی کہ جو اس کے اندر بین کوئی شہ تھی دلیل تھی جس کے بنا پر کہ یہ قائم ہے اور انہوں نے یہ جو اپنے اعتقادات جو ہیں ماں سے اخذ کیے ہیں بل ای ظالمون الزما بادہ نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو نہیں سکھا رہے اور وعدہ دے رہے مگر دھوکے کا وعدہ ان اللہ یوم سے کچھ سماوا تمہار تضول یقیناً اللہ تعالی ہی تھامے ہوئے آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ کہیں نہ جائیں زائل نہ ہو جائیں گر نہ جائیں بلا ان زالتا اگر وہ زائل ہو جائیں گر جائیں ان ام سک ہما من عہد من تو نہیں ہے کوئی جو اس کے بعد ان کو ٹکا سکے روک سکے تھام سکے ان نہ حوقان حلیم یقیناً وہ حلیم ہے کہ ان کی غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑ رہا ہے ان کی نصیب راس کر رہا ہے انہیں دے رہا ہے اور وہ غفور ہے بخشنے والا ہے وقسم و اللہ جہدہ مان <عَمَانِحِم> اور انہوں نے قسمیں کھائی ہیں اپنی امکانی حد تک اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے رہے ہیں لین جاؤ نذیر اللّہ کہ اگر ان کے پاس کوئی آ جائے خبردار کرنے والا نذیر تو یہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جائیں گے فلم جاؤ نذیروں ماں اللہ پورا جب ان کے پاس نذیر آ محمد آ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں اضافہ ہوا مگر ان کی نفرت میں ان کے بدکنے میں, میں ان کے بھاگنے میں بارن اور زمین میں تکبر کرتے ہوئے وہ مکل سی اور وہ جو بھی چالیں چل رہے ہیں بری چالیں چل رہے ہیں حضور کی دعوت کو روکنے کے لیے وَلَا يَحِي قُل بلا یہیں کول مکل صحیح ہوگی نہ اور یہ جو بری چالیں ہیں یہ نہیں الٹی پڑتی ہیں مگر کرنے والوں ہی پر جو ان چالوں کو چلاتے ہیں اور بناتے ہیں فہل ضرور اللہ سنت اللہ تو یہ کب کس کے منتظر ہیں کیا جو گوشت پچھلوں کا انجام ہوا تھا اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں فلاں تجر ال اللہ تبدیل آ ولان تجر علسنت اللہ تحویل تو تم نہیں پاؤ گے اللہ کے سنت اور اللہ کے قانون میں کوئی تحویل اور نہ کوئی تبدیل نہ وہ بدلے گا نہ اس میں کوئی ترمیم ہوگی جو پہلوں کی سنت تھی وہی ان کے ساتھ بھی پوری ہو کر رہے گی اولن یسیر الف الفلو تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے وہ کانو اشدم ان کو ہوا وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں و ماں کان اللہ بن شعین پھر سماوات واقع اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شے بھی آسمانوں یا زمین میں اسے ہرا سکے شکست دے سکے عادث کر سکے ان نہ علیم القدیرہ وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے وَلَوْ يُعَخْذُ اللَّهُ الْنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا اگر اللہ تعالی کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص غلطی کرے جو بھی کمائی اس نے کی اس کو فوراً پکڑ لے تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جاد داشت ہے باقی نہ رہتی بلا کہ جو اخروں لیکن یہ کہ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ مؤخر کرتا ہے اور وہ مؤخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معیت تک کے لیے فیضہ جا جلوں جب وہ ان کا وقت معیت آ جائے گا فیض الحاق کا نباد ہی بصیرہ تو پھر یقیناً اللہ جو ہے اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے بارک اللہ علی ولہ کم بل قرآن عظیم و نفاانی ویا کمبل آیات وزق